ہمارا درس مقدمے کے ختم ہونے کے بعد فصل والظاہرین علی الحق میں شروع ہوا چاہتا ہے غربت عربی میں اجنبیت کو کہتے ہیں اور غرباء اجنبیوں کو کہا جاتا ہے یہ غریب کی جمع ہے یہ اردو کا غریب نہیں ہے بلکہ یہ عربی کا غریب ہے اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ اپنوں میں بیگانے ٹھہرتے ہیں اپنے رشتے داروں کے درمیان اپنے دوست و احباب کے درمیان اپنے استاذوں اور شاگردوں کے درمیان وہ غریب یعنی اجنبی بن جاتے ہیں وہ انہیں جانتے ہیں لیکن اجنبی ہو جاتے ہیں ان کے نظریات اور عقائد کی وجہ سے تو آج کا ہمارا درس انہی اجنبیوں کے بارے میں ہے سورہ حود کی آیت نمبر ایک سو سولہ میں اللہ جل جلالہ ارشاد ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے پھر ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد سے روکتے مگر تھوڑے ہی ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ مجرم تھے یہ سورہ کی آیت نمبر 116 اور اس کا ترجمہ ہے اور اس آیت کے معنی بالکل واضح ہیں کہ تم سے پہلے جو امتیں گزر گئی ہیں چاہیے تھا کہ ان میں ایسے لوگ عقل و بصیرت والے زیادہ ہوتے جو کہ زمین میں فساد مچانے والوں کو شرارتیں کرنے والوں کو روکتے لیکن یہ لوگ کم ہوتے ہیں ایسے امر بالمعروف کرنے والے نہیں آنے منکر کرنے والے کم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام کیا ہوتا ہے انجئی نام ہوں کہ ہم ان کو جہنم سے نجات دے دیتے ہیں اور جو اکثریت ہے جو ظالم ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عیش و مستی میں پڑے رہتے ہیں اور وہ مجرم ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ مفصل بحث آئے گی کہ اللہ کے نیک بندے پہلے بھی کم ہوا کرتے تھے اور آج بھی کم ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی کمی یا جب آپ خود اللہ کے فضل و کرم سے اس صف میں شامل ہو گئے ہیں اور آپ اپنی تعداد کو کم دیکھ رہے ہیں تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ تو اللہ نے خود کہا ہے اللہ کلیلن وہ لوگ کم ہوتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد الاسلام و غریب وسیع غریب کم بد فتوبر کہ دین اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا اور ان قریب جیسے اجنبیت کے حالت میں شروع ہوا تھا ویسے ہی اجنبی بن جائے گا جیسے شروع میں یہ دین اجنبی تھا ویسے ہی دوبارہ بھی اجنبی بن جائے گا فتوبا لرابا چنانچے ان غریبوں کو جنت کی بشارت اور خوشخبری ہو توبہ یہ جنت کا ایک درخت ہے تو یہاں تسمیت الکل بیشمل جز ہے یعنی ایک جز کو ذکر کر کے پوری جنت مراد لی گئی ہے جیسے کہ حادث میں آتا ہے کہ مِن النَّارِ میں جو ٹخنے دوئے نہیں جاتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ٹخنے الگ ہو کر جہنم میں جائیں گے نہیں ٹخنے اور ٹخنے والا دونوں جہنم میں جائیں گے اللہ حفاظت فرمائے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ وضو میں اپنے ٹخنوں کو صحیح نہیں دھوتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی آیا ہے جو کہ اپنی شلواروں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکاتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے مطلب یہ ہے تسمیت الکل بسم الجز یعنی کل کو جز کے ایک نام کے ذریعے نام رکھ دینا تو فتوب علی غور سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان کو جنت کی خوشخبری ہو جنت کے درخت کی خوشخبری یعنی جنت کی خوشخبری دوسری حدیث میں پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام یوں ارشاد فرماتے ہیں لا تزال الطاف من امتی یو قاتل حق غاہری نال من نہل نا آخر المسیحت دجل کہ میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق کی خاطر لڑتا رہے گا اور وہ اپنے مخالفین پر بھاری ہوگا غالب ہوگا حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ دجال کے خلاف لڑے گا تو اس حدیث میں بھی چند نقطے مذکور ہیں علماء کرام رحم اللہ نے بہت زیادہ ان حادیث پر بحث و تحقیق کی ہے ہم مختصر مختصر باتیں عرض کر دیتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گرو پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کی امت میں سے ہوگا چاہے لوگ اسے تکفیری کہیں یا جو بھی کہیں خوارج کہیں یا جو بھی کہیں وہ حق کی خاطر لڑیں گے دوسری بات اور مسلسل لڑیں گے تیسری بات اور اپنے مخالفین پر بھاری رہیں گے چوتھی بات تھوڑے سے ہوں گے لیکن اپنے مخالفین پر بھاری ہوں گے کروڑوں کی آبادی والے ملک میں دس آدمی کسی پہاڑی کونے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ بھی دشمن کے لیے ایک درد سر ہوں گے بھاری ہوں گے ان کے لیے اور ان پر غالب ہوں گے حتل آخر عمل مسیحت الدجال اور ان کا جو آخری گروہ ہوگا وہ دجال کے خلاف لڑے گا یہ ہو گئی پانچویں بات اور بھی بہت سارے نکات اس جیسی دوسری احادیث میں مذکور ہیں مناسبت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی اور امریکی زمانہ ہے جیسے کہ ان کا گمان ہے اس میں مسلمان روی زمین میں کفار کے درمیان اجنبی بن چکے ہیں وہ اصب المسلون افیمی ات ملعین المسلمین اور کروڑوں مسلمانوں کے درمیان نمازی حضرات غریب ہیں اور اجنبی ہیں واس بح الملتیم نبیمہ امر اللہ مندینس غرابا اور نمازیوں کے درمیان وہ لوگ جو کہ اللہ تعالی کے عوامر اور نواحی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا اور جن سے روکا ان پر عمل کرتے ہیں دیندار لوگ ہیں وہ نمازیوں کے درمیان اجنبی اور غریب ہیں نمازیوں کے درمیان دیندار حضرات غریب ہیں اصبح اسبحدامان العتقاد صحیح فلم التظمی نغربا اور ایمان کی دعوت دینے والے اور صحیح عقیدے کی دعوت دینے والے ان دینداروں کے درمیان اجنبی ہے وہ اسبحدا الامر بل معروف و ناون عن المنكر في فیحاً ن غربا اور اللہ تعالی کی طرف بلانے والے امر بالمعروف اور نہ عن انل کرنے والے ان مومنین کے درمیان درمیانربا اور اجنبی ہیں علی جہاد اللہ و دف ایسافاری مرتدین اولمنافقین انہا عغرب الغربا اور جو اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کی دعوت دیتے ہیں کفار مرتدین منافقین جو حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر ان سے دفاع کی دعوت دیتے ہیں وہ اغرب العربا ہیں اجنبیوں کے درمیان بھی اجنبی ہیں وہ وسود کا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نخن علامہ بشرادی بکول اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے اور دیکھیے انہوں نے جو پیشنگوئی فرمائی تھی ہم اسی کی طرف اس وقت گامزن ہیں انہوں نے فرمایا تھا بدا ال اسلام غریبا کے اسلام اجنبیت کے حالت میں شروع ہوا ہے وہ سعود غریباً کما بدا اور جیسے شروع میں اجنبی تھا اسی طرح دوبارہ اجنبی بن جائے گا فتوب للغرباء غربا بس کے لیے اجنبیوں کے لیے جنت کی بشارت ہو جنت کی خوشخبری ہو اور اللہ تعالی کا بہت بہت شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی دی ہے لاتعف من امتی يقاتلون على الحق کہ میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق کی خاطر لڑتا رہے گا واہرین على مننا اہم اور وہ اپنے مخالفین پر غالب ہوں گے حتی يقاتل آخرهم المسیح الدجال یہاں تک کہ ان کا آخری دجال کے خلاف قتال کرے گا اور جنگ کرے گا اور اللہ تعالی کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ثابت قدمی کی خبر بھی ہمیں دی ہے ارشاد ہے لا تزال امت من لا يضرهم من على الحق خالفهم امتین علحقی امر اللہ وہ واہر نالنس کہ میری امت کا ایک گروہ حق کی بنیاد پر غالب رہے گا ان کے مخالفین ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ پہنچے گا وہ واہر الناس اور وہ لوگوں پر غالب ہوں گے قیامت اس حالت میں آئے گی کہ وہ لوگوں پر غالب ہوں گے یہ ان کی ثابت قدمی کی دلیل ہے اور ان کی ثابت قدمی کی خوشخبری ہے میرے بھائی اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں لا لاطر من خالفهم کہ ان کے مخالفین ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ہمارے استاد حضرت سلیم اللہ خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ نقصان نہ پہنچا سکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی جان یا مال کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وہ تو ہو رہا ہے وہ تو ان صفات سے متصف غرباء اور اجنبیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں ان کی جانوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان کی مال کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں حتیٰ کہ ان کی آبرو اور عزت کو بھی پامال کر رہے ہیں بلکہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان کے دین کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے دین نظریے اور عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اللہ تعالیٰ ثابت خدم فرمائے